اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ورابعهم ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم ترى الى الذين ينهون النجوى ثم يعودون لمانه انه ويتناجون بالالثم والعدوان ومسيئه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بالله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويسلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وماته الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بظارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجاكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فا لم فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ وفور الرحیم حشفقتم ان أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ صدقات فلم تفلو وطاب اللہ علیکم فاکم الصلح واۃ الزکا واطی اللّہ و رسول و اللہ خبیر و بات ملو صدق اللہ علیکم. علم ترا انََ اللہ علم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اور جو کہ لوگ تین مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے اسی طرح جو پانچ بندے مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے ولا ادنہ من ذالک والا اکثر اللہ ہو ماہم ائی نما بس تھوڑے آدمی ہوں یا زیادہ آدمی ہوں یہ ایمان رکھیں کہ ان کے ساتھ اللہ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہیں يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا قیامت کے دن بلا شبہ اللہ ہر کو جانتا ہے الم ترزینجوا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا منع کرنے کے باوجود دوبارہ وہ سرگوشی کرتے تھے اور سرگوشی کرتے تھے وہ گناہ کی دشمنی کی نبی کی نافرمانی فرمانی کی اور نبی کے پاس آ کر اے نبی ازا جاؤ کا حی کب مالم یو حب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح کی آپ کو دعا دیتے ہیں جس طرح کی دعائیہ جملہ اللہ نے آپ کے لیے نہیں ارشاد فرمایا یہ کہتے ہیں اپنے دل دل میں کہ اگر ہم یہ باتیں غلط کہتے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا فرما دیجئے ان کا ٹکانا جہنم ہے یہ اس میں جائیں گے اور برا ٹھکانا ہے یازینہ منوزا تنا جئی تم فلا جاؤ بالسم وئی ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو سرگوشی نہ کرو گناہ کے بارے میں کسی کے ساتھ دشمنی کے بارے میں نبی کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو ایمان چلا جائے گا و تنا جاؤ بر سرگوشی کی ضرورت پیش آئے تو نیکی کے معاملے میں تقوے کے معاملے میں سرگوشی کرو اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کے طرف تم سب کو میدان حشر میں حساب کے لیے جمع کیا جائے گا فضول قسم کی سرگوشی یہ شیطانی تصور ہے اور یہ اس لیے کرتے ہیں منافق اور کافر مسلمانوں کو دیکھ کر سرگوشی تاکہ ایمان والوں کو پریشان کرے بلیہ سب غور سیدّا اللہ کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب ہی ہوتا ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ویزا یازینہ منو ذیل القوم تفس المجالس اے ایمان والوں جب تمہیں مجلس میں یہ کہا جائے کہ گنجائش پیدا کرو دوسرے ساتھی کو جگہ دو فف سکھو تو گنجائش پیدا کرو کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلس سے اٹھ جاؤ اب دوسروں کو موقع دو بات کرنے کا تو اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان میں سے بھی وہ جو علم شریعت جانتے ہیں ان کے درجے اور بلند ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے امال سے باخبر ہے یازینہ منوزا ناجئی تم رسول فقدم صدقہ ایمان والو جب تم نبی سے علیحدگہ علیحدہ ملاقات اور سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے اگر صدقہ نہیں دے سکتے ہو کوئی بات نہیں پھر اللہ تعالی مغفرت کرنے والا مہربان ہے اشفق ان انتقم و بے نجوا صدقات کیا تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ نبی کے سامنے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو نہ کرو بس اس بات پر اللہ سے معافی مانگ لو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اللہ رسول کی کام اطاعت کرو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر یہ سورہ مجادلہ ہے کل پہلے رکوع بیان ہوا اس میں بھی ایک اہم خانگی خانگی گھر کا ایک مسئلہ اہم بیان ہوا کہ اپنی بیگم کو زیرہ میں محرم عورتوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے اپنی عورت کو بیگم کو کھالا بین بتیجی اس طرح نہ پکارو ورنہ جرمانہ آ جائے گا جو جرمانہ کل بیان ہو چکا ہے آج کے سبق میں بھی اہم معاشرتی رہن سہن زندگی کے جو نظام ہے اس سے متعلق اہم باتیں ہدایات کی کی گئی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ دو تین بیٹھ کر آپس میں کوئی مشورہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ تو ان کے پاس ہے اللہ ان کے ساتھ ہے کوئی کسی کے بارے میں غلط پروگرام غلط مشورہ غلط سوچ کوئی مکرو فریب نہ کرو محاورہ مشہور ہے منحفرہ فقط وقافی ہے جو شخص کنواں کھودتا ہے کہ تاکہ رات کے اندھیرے سے دوسرا کوئی یہاں سے گزرے گا تو گر جائے گا, گر جائے گا تو بعض دفعہ, دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے کنواں تو کھودنا اس لیے چاہیے کہ اس میں سے پانی آئے لوگ پیے مخلوق خدا پیئے تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے عرب میں ایک ایسا شرارتی تھا اس نے کنواں کھودا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ادھر کوئی رات کو گزرے گا تو گر جائے گا تماشا بنے گا شغل بنائیں گے اتفاق سے رات کو اس کو خود ہی حاجت پیش آ گئی نا باتھ روم کی تو باتھ روم تو نہیں تھے ادھر ادھر جاتے تھے لوگ وہ خود ہی اپنے کنویں کے اندر گر گیا تو یہی محاورہ مشہور ہو گیا کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے تو پہلا معاشرتی معاملہ یہ بیان ہوا کہ جب بھی کبھی کوئی شخص آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ سن رہا تو یہ یقین رکھیں ایمان رکھیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہے کسی کے بارے میں غلط سوچ مشورات نہیں کرنا چاہیے اللہ ہر کو جانتا ہے یہ اصل دنیا اور آخرت کے درست ہونے کی اہم چیز ہے کہ جس کو خوف خدا نصیب ہو اسے یہ اندازہ ہو کہ میری خلوت اور جلوت میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان غلط کام نہیں کرے گا یہی اصل چیز ہے جس سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو نہ کسی کے پیسے چوری کرے گا نہ دھوکہ کرے گا نہ غیبت کرے گا نہ کچھ اور گندے کام کرے گا کیونکہ اس کا ایمان یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو پہلی بات تو یہ بیان ہو دوسری بات یہ ہوئی کہ کچھ عرصہ مدینہ والے یہودیوں کے ساتھ بنو قرضہ وغیرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلو ہو گیا تھا بس آئندہ کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرے گا ہم مل جل کر ساتھ دیں گے تو سلو تو ہو گئی لیکن یہودی تو سلو کے باوجود بھی ان کی سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے اب نصارہ بھی انہیں کے ساتھ ہی جڑے ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو دیکھو نا تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طرح کے خاکے اور یوں اور یہ بے ادبی اور توہین مسلمانوں کو زلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ آگے یہ کیا کریں گے اور پھر اس کے اوپر انعامات بھی مقرر کیے ہیں پتہ ہے یہ مخلوق بس ایسی سوئی ہوئی ہے بادشاہ بھی تو فوج بھی تو سارے ایسی ہیں جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں تو یہودون سارا قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرنا چاہیے تجارتی معاملات معاملات م欣 کے لیے ضروری نہیں بھائی بندگی ہونا yeah. وہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے تجارتی معاملات گھر تعلقات کے بغیر بھی یہودیوں کے ساتھ سلو چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں تو وہ اور تو کوئی دشمنی کر نہیں سکتے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان آ رہا ہوتا نا تو یہودی دو مل کر نا آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ جاتے سرگوشی کرنے لگ جاتے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے تاکہ وہ مسلمان ہمیں دیکھے گا پریشان ہوگا کہ یہ میرے ہی بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں بس یہ نیت ان کی ہوتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو چلو یوں کر لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ کوئی تین آدمی اگر کہیں بیٹھے ہیں تو دو مل کر ہر سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ تیسرا جو بیٹھا ہے ان کے ساتھ جو ان کی سرگوشی میں شریک نہیں ہے وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے خلاف ہی سرگوشی کر رہے ہیں تبھی ہی تو مجھے اپنی گفتگو میں شریک نہیں کر رہے بھلے وہ اس کے خلاف نہیں کر رہے تو اس کو کیوں نہیں شریک کیا ہیں ہی اس کمرے میں تین بندے تو یہ دو جو سرگوشی کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اس بندے کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں یہ سمجھے گا کہیں میرے خلاف ہی پر... پریشانی تو نہیں ہو رہی پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کوئی بھی تین چار پانچ سات بندے مل کر علیحدہ کوئی سرگوشی کرتے ہیں انہیں سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں دوسری بات یہ بیان ہوئی جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہود آپس میں خامخا سرگوشی شروع کر دیتے تھے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ میرے خلاف ہے تو پریشان ہو چلو اتنا تو کم کر لیں نا پریشان ہو یہ ناجائز ہے اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی ناجائز ہے کہ مسلمان جہاں کہیں تین بیٹھے ہوں دو مل کر سرگوشی کرنے لگ جائیں بھلے تیسرے کے خلاف نہیں کر رہے لیکن تیسرے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ مجھ سے کیوں بات چھپا رہے ہیں میرے خلاف ہی کر رہے ہوں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں دس پچاس بندے بیٹھے ہیں دو بندے مل کر سرگوشی کر لیتے ہیں کوئی حرت کی بات نہیں یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے سلو کے زمانے میں وغیرہ یہ منافقین بھی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے منافقین میں اکثر لوگ جو ہے نا یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے اوس اور خزرج یہ عرب قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے یہ یمن سے آ کے یہاں آباد ہوئے تھے اور بن و قریضہ بن نظیر نذیر یہ جو ہے یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں یہ اکثر کینان اور اس علاقے سے جا کے وہاں آباد ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ سلو تھی اور دوسرے جو منافق تھے بظاہر مسلمان وہ بھی ان کے ساتھ مل جل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے دلعا تو دلعا یوں دلعا کہتے السلام علیکم السلام علیکم تو آپ کہتے وعلیکم ایک دفعہ یہ جملہ اضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کو ڈانٹا کہ ایسی کیا باتیں کرتے ہو فضول تمہیں تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہو تو آپ نے کہا عائشہ آپ کیوں غصے ہو رہی ہو تو کہا کہ حضور یہ السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں السلام کا معنی ہوتا ہے موت کہ تمہارے اوپر موت آ جائے, موت آ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا ان کا جملہ میں ان کو کہہ رہا تھا جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو تمہارے بارے میں یہ ہو تو وہ بدوا ان کے خلاف ہو رہی تھی آپ خاں ان کے اوپر غصے ہوئی تو یہ ایت نازل ہوئی کہ یہ جو کہتے ہیں اس طرح کا جملہ جس کے بارے میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ مخاطب یہ سمجھے گا کہ یہ معنی مراد دیا جا رہا ہے کہ السلام علیکم, السلام علیکم کہہ رہے ہیں رہے اور یہ متقلم یہ معنی مراد لے کر بول رہا ہے رہا کہ موت ہو تمہارے موت اوپر ہو تمہارے ایسا جملہ بولنا, بولنا گناہ بولنا ہے بولنا بولنا جناب, بولنا بولنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی مجلس میں یہ منافقین آتے تو رائنا راینہ راغینہ کہتے را یا کے معنی ہوتے ہیں رعایت کرنا خیال کرنا ہمارا خیال کرنا اور را یرن کے معنی ہوتے ہیں بکریاں چرانا دونوں کے مستر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اور بہت سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں کہ جن سے معنی بدل جاتا ہے بدل جاتا یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو یہ کہتے کہ ہمارا خیال کرو ہم دیر سے آئے وہ بات دوبارہ بیان کر دیں یہ معنی بظاہر رائے کا بنتا ہے لیکن رائے کا دوسرا معنی بنتا تھا کہ اے اللہ زب اللہ کے وہ بے دبی کرنا چاہتے تھے کہ اے ہمارے بکریوں کے چرواہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قران مجید کی ایت نازل فرمائی پہلے پارے میں یا ایو الذین امنو لا تقولوا رائے نا وقولوا زرنا کہ آئندہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے جو ذو معنی ہے متکل اور مراد لیتا ہے مخاطب اور <سلام> لیے ہوتا ہے تو یہ لفظ ہی استعمال کرنا جائز نہیں تو یہ لوگ بھی السلام السلام علیکم کہتے اور ساتھ یہ کہتے کہ ہم تو اس طرح کی باتیں بیدوی کی کرتے رہتے ہیں تو اب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آیا اگر ہم یہ غلط باتیں کر رہے تھے اس پر قرآن نے بتایا ہسب اوم جہنم یسلحافی مسیح ان کا ٹکانہ جہنم ہے دنیا میں بھی ذلیل آخرت کے لحاظ سے بھی اگلا مسئلہ بیان ہوا کہ جب کبھی سرگوشی کی ضرورت پیش آئے گنا کے بارے میں سرگوشی ہرگز جائز نہیں ڈبل گنا ہو جائے گا گناہ کی بات گنا ہے اور سرگوشی گنا کی پھر اور دورہ گنا ہے ہاں سرگوشی اگر کوئی خیر کے معاملے میں ہو نیکی کے معاملے میں تکوے کے معاملے میں ہو کوئی اچھی ترتیب کے معاملے میں ہو تو سرگوشی جائز ہے وہ بھی تب جائز ہے جب تین بندوں سے زیادہ لوگ ہوں تب دو بندے آپس میں سرگوشی کر سکتے آگے مسئلہ معاشرتی بیان ہوا کہ یہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور رش زیادہ ہو رش اس وقت کوئی باہر, وقت باہر سے بندہ آ جائے اور وہ ان سے درخواست, درخواست کرے کہ تھوڑی سی مجھے جگہ دے, جگہ دے دو تو فرمایا کہ اے ایمان والو, اے ایمان والو ایمان اس کو جگہ دے دو, دو, دو, دو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور کشادگی کا معاملہ کرے گا کوئی ساتھی آتا ہے وہ جگہ یا ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ دے دو تو فم سخو جگہ دے دو اس کو تکلیف کرو تھو تھوڑا مل جل جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کا معاملہ کرے گا اور اسی طریقے سے جب ایک کمرہ ہے اس میں کسی مولانا صاحب کو یا بزرگ کو لوگ مل رہے ہیں دو چار بندے ملتے ہیں کوئی بات چیت اپنی کہتے ہیں وہ پھر کہتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے چلے جاؤ اب باہر والے لوگ آ جائیں وہ اپنا سوال بیان کریں تو اس طرح تو اس کسی کو کہا جائے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے جب تمہارا کام پورا ہو گیا تو اٹھ کر چلے جانے میں کوئی بےدبی تو ہی نہیں اٹھ کر چلے جاؤ دوسرے ساتھیوں کو موقع دو اسی طریقے سے اسی یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے بعض منافق اس وقت منافقین کے بارے میں نشاندہی نام کے ساتھ نہیں ہوئی تھی یہ تو سنو سن و اجری میں ہوئی ہے تو یہ آتے خاں مخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے کہ ہمیں علیحدگی میں بات کرنی ہے آپ تو بہت شفیق ہیں آپ کو معلوم ہے اپ کا اپ شمائل ترمذی پڑھیں کہ کوئی ساتھی آپ کو مصافہ کرتا نا اور ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ ساتھی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑے رکھتا تھا اپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے بس ٹھیک ہے جب وہ چھوڑے گا جب اس طرح ایک شفیق شخص ہے جس کے یہ لوگ ا کے کہتے ہیں کہ ہمیں علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے اپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپ علیحدگی میں ا اور فضول بات ہوتی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ٹائم ضائع کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ جو پیچھے دوسرے لوگ ملنے والے سائڈوں سے آنے والے وفود ہوتے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا وقت خام خواہ ہوتا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس طریقے سے نبی کو تکلیف نہ دو اب اگر کوئی نبی سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو پہلے صدقہ کار کے آئے بہت سارے لوگ ان کو علماء اور صلحہ پیر وغیرہ کے ساتھ علیحدگی میں چلو کوئی گھر کا ذاتی مسئلہ ہو تو اچھی بات ہے علیحدگی کوئی عرض نہیں لیکن کوئی ڈھنگ کی بات بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک بندے سے جب بندہ پوچھا ہے بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جی علیحدگی میں بات کرنی ہے وہ جتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بندے بےچارے سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو جلدی سے اٹھنا چاہیے کیونکہ اس نے تو علیحدگی سے بات کرنی ہے اور اس نے علیحدگی سے کیا بات کرنی ہے حضرت صاحب وہ ہمارے بچے کی علیحدگی کی بات بتا رہا ہوں جس نے ساروں کو تکلیف دی اور اٹھا دیا کہتے حضرت صاحب ہمارے بچے کے سکول میں نمبر کم ہے کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ اس کا دل لگے وہ یار یہ کون سی علیحدگی کی بات ہے ساروں کے سامنے بیٹھتے پوچھتے تو ساروں کو وظیفہ پتہ چل جاتا تو اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بعض بدر کے شریک صاحب اکرام ان کا بہت اونچا مقام ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو آپ جاؤ ان کو بیٹھنے کا موقع دو ان کا مقام زیادہ ہے وہ بدر کے جو صحابہ ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے ساما کا سب سے اونچا مقام ہے اور خصوصاً اس طرح کے لوگ جو آدھے آدھے منافق ہوتے ہیں آدھے آدھے ایسے ہوتے ہیں نا کوئی بڑا ان کو یہ کہہ دے بھائی آپ جگہ دے دو دوسرے کو تو پریشان ہو جاتے ہیں جناب ہماری تو عین ہو گئی ہے ہمیں کیوں اٹھا دیا گیا بڑے کی بات کا احترام کرنا چاہیے انہوں نے جب دوسرے کو جگہ دی ہے آپ کا کام ہو گیا آپ اتنی دیر بیٹھے اتنی دیر یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس, مجلس میں آتے مجلس تو مجلس تنگ کرتے دیر تک بیٹھے رہتے تو, رہتے تو رہتے حکم, رہتے حکم, رہتے نازل حکم, حکم نازل ہوا یا ایو الذین امنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين یدای نجواکم صدقه جب تم نبی سے علیحدگی میں سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے دے کے آؤ پھر نبی سے بات, بات کرو رضی اللہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اس عید پر صرف میں نے عمل کیا میں نے صدقہ دیا کوئی اہم بات تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کی اور کسی صحابی نے اس پر عمل ہی نہیں کیا کہ بعد میں دوبارہ تخفیف کی عید نازل ہو گئی کہ کوئی بات نہیں اگر تمہارے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو نبی سے ویسی بھی ملاقات کر سکتے ہو لیکن اس پر توبہ اور استغفار کر لو اے ایمان والو اگر فلم تفلو پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں نبی سے ملاقات کرو اللہ سے معافی مانگو تاب اللہ علیکم نماز کو پابندی سے قائم رکھو اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرتے رہو اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرو واللہ خبیر و بے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے اعمال سے باخبر ہے اللہ سمجھ نصیف السلام علیکم